السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للّہ الحمد للہ وقفہ وسلات وسلام وعلّام اللہ نبی بعد. اما بعد فاعوذ فارب من منشی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلیہ صدری وسرلی عمری وحل من ملسانی یفقہ کولی آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیں گے آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں حق بات سے نہیں شرماتا اگر میں نے کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال بیان کرنی ہو میں بڑی چیز کی مثال بیان کروں یا چھوٹی چیز کی مثال بیان کروں مجھے شرم نہیں آتی کیونکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے مثال سے کہ دوسرا بندہ بات کو سمجھ لے ان اللہ علیہ یضریب مسلمہ بروزۃا اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال بیان کرنے سے یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرنے سے جب اللہ رب العزت مثال بیان فرماتے ہیں مثال کے ذریعے بات کو سمجھاتے ہیں تو جو ایمان والے ہیں مومن ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے سچ ہے لیکن جو کافر ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اللہ اتنا بڑا ہو کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے کر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو میں گمراہ کر دیتا ہوں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ایسی مثالوں کو حق کہنے والے ہیں میں ان کو راہ دکھا دیتا ہوں ان مثالوں کو غلط کہنے والے اور ان کو اللہ پھر گمراہ کر دیتا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں گمرا کرتا مگر فاسقین کو فاسق یہ فسق سے ہے فسق کہتے ہیں نکلنے کو اصطلاح میں فسق کہتے ہیں کہ رب کی اطاعت سے نکل جانا اللہ کی بات نہ ماننا اللہ فرماتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے میں گناہ کو ہی گمراہ کرتا ہوں گناہ سے مراد کون سے لوگ ہیں اللّینہ وہ لوگ یون قونا جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو ممباد تھا کہ ہی پختہ کرنے کے یہ اہل فص کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر توڑ دیتے ہیں رب سے وعدے کو توڑ دیتے ہیں انسانوں کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں وَقۃم امر اللہ بھی صلی وفصون فل عرس دوسری نشانی ان کی کیا ہے اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ رشتہ داری کو ملایا جائے لیکن یہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں کاٹ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور تیسری نشانی ان کی کیا ہے وہ سد و نفل جو فاسقین ہے جن کو اللہ گمراہ کرتے ہیں ان کی تین نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ایک وادوں کو توڑ دیتے ہیں دوسری نشانی اللہ نے چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ان کو ملاتے نہیں اور تیسری نشانی زمین میں فساد پھلاتے ہیں الا اکہم الخواصرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں آئیے ترجمہ سنتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ لا لاستحی نہیں شرماتا ایں یضریبا یہ کہ بیان کرے ماں صلاً مثال ماں باعزۃ مچھر ما کی فما فو کہا سے بھی کم تر چیز کی ف عم پس وہ لوگ جو ایمان لائے فیامون وہ جانتے ہیں انّالحق کو بے شک وہ حق ہے میرو اب ان کے رب کی طرف سے و ام اللہدینہ کا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیاق پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ بیہادہ مثلا ان مثالوں کے ساتھ یوز وہ گمراہ کرتا ہے بیہی اس کے ساتھ کثیرن بہت زیادہ کو یہدی اور ہدایت دیتا ہے بیہی اس کے ذریعے کثیرن بہت زیادہ کو وماںزلو اور نہیں اللہ گمراہ کرتا بھی ان مثالوں کے ساتھ ان لفاسقین مگر گناہ گاروں کو اللہ دینا وہ لوگ قزونا جو توڑ دیتے ہیں احد اللہ اللہ کے وعدے کو ممباد میساکی اس کو پختہ کرنے کے بعد و اور وہ کاٹتے ہیں ماں امار اللہ بھی جس کا اللہ نے حکم دیا تھا ایو صلاحی کہ ملایا جائے اسے وہ سدھو نفل اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں الاقا یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین